شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات حضرت خدیجہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں ان کی شرافت نصبی اور عفت و پاکدامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مزاربت دے کر روانہ کرتی ایک حضرت خدیجہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت و دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو تو حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس پیام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے لے کر شام جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے المضاف معاوضہ دوں گی یعنی دگنا معاوضہ دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرا کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جب بسرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورا تھا وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا پھر مصرا سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے میسرا نے کہا یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی راہب بولا ہوا ہوا وہ ہوا نبی چن وہ ہوا آخر العبیا یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے پھر آپ خرید و فروخ میں مشغول ہوئے اسی اسنا میں ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ سے یہ کہا کہ لات و عزا کی قسم کھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی لات اور عوضا کی قسم نہیں کھائی اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزاء پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ ہی کی ہے یعنی آپ صادق اور سچے ہیں پھر اس شخص نے یہ بھی کہا کہ واللہ یہ وہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں میسرا کا بیان ہے کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے اور مکہ میں داخل ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے حضرت خدیجہ نے جب بالا خانہ سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو آس پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا تو تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں بعد ازاں میسرا نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے کی سپرد کیا اس مرتبہ آپ کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر نفع ہوا اس سے بیشتر کبھی اتنا نفع نہ ہوا تھا حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا فوائد فائدہ نمبر ایک اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کسی کے لیے بطور خرق عادت فرشتوں کا دیکھنا ممکن ہے جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں میسرہ نے فرشتوں کو سایہ کرتے دیکھا اور حضرت مریم کا جبریل امین اور دیگر ملائقہ کو دیکھنا پرانے کریم میں اور حضرت حاجرہ کا فرشتے کو دیکھنا صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں اور ایمان ابن حسین کا اپنے کاتبین کو دیکھنا اسابہ میں مذکور ہے فائدہ نمبر دو اب تک متعدد روایات سے یہ معلوم ہو چکا کہ آپ پر ابر سایہ کرتا تھا مثلاً حلیمہ سعدیہ اور ان کے بچوں کا آپ پر ابر کا سایہ کرتے دیکھنا اور شام کے پہلے سفر میں بحیرہ راہب کا ابر کے سایہ کو خود دیکھنا اور دوسرے کو دکھلانا ابو موسا اشاری کی حدیث سے بحوالہ ترمیزی ہم نقل کر چکے ہیں علامہ ابن حجر مکی شرح قصیدہ حمزیہ میں فرماتے ہیں کہ ترمیزی کی روایت اس بارے میں سب سے زیادہ صحیح ہے جیسا کہ اس ابن جماعہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ آپ پر ابر کے سایہ کرنے کی حدیث محدثین کے نزدیک صحیح نہیں تو اس کا یقول لغ اور باطل ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ ابر کا سایہ کرنا ہمیشہ نہ تھا جیسا کہ احادیث میں ہے کہ سفر ہجرت میں جب آپ پر دھوپ پڑنے لگی تو ابو بکر نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا اور اعلیٰ حاضہ غزوہ جعرانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑے کا سایہ کیا گیا صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر گزرتے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے